بسم اللہ الرحمن الرحمن علّی الحمد اللہ محمد محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبہ سلام علیہ اور حضرت میدانیہ شہر مجیو تمام خران کے بافی السلام عص کرتے ہیں باقی تمام سامعین کو بھی اسلام عید کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے سلسلے دس کتاب شل آفت میں سے باب الحان درس نمبر دو اور ان شاء سے درس میں یہ باپ بھی کلیئر ہو جائے گا مختصر باب ہیں اور کل جو ہے لعان آن کے بارے میں آپ کو ہاں جی قرآن آیات توضیح دے دیجیے ابھی شاید انہی قرآن آیات کی تشریف رہے ہیں آن کس طرح ثابت ہوتی ہے اور لے آن کرنے کا طرقہ کیا ہے ہاں جی وہ باہر کریں تو فرماتے ہیں ولاقا ظفر رج الفی آیت کی بات پر پیراگراف ہے ولاقا ظفر رج اگر مرد قذف کرے زوجہ تو اپنی بیوی بی کا یعنی قذف مرت یا کی کیا ہے نسبت دے دے الزام لگائے مرد اپنے زوجہ بیوی بی کے ساتھ بے جنا جنا کا اپنی بیوی بی پر حیاسوس کا ان کے الزام لگائے تو وہ جوالے تو پھر اس مرد پر واجف ہے حد القظفی اور اس پر حد قدف جاری کریں اس پر جو وہ کیا اسی کوڑا اس شوہر پہ ماریں لیکن یہ شوہر اسی کوڑا کب مارے گا علم یق اگر نہ ہو اس مرد کے پاس اروات میں نشودہ چار گوا اروات و چار میں شودا چار گوا اینی شاہد اگر نہیں ہے تو پھر اس مرد کو اسی کوڑے ماریں گے لیکن اگر یہ مرد جو ہے یہ شہر قسم خاص ہے گواہ تو اس کے پاس نہیں ہیں لیکن یہ لیان کا معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے کبھی ایسا ہو جاتا نہیں بندہ جو ہے وہ اپنی روجہ کو ایسے غلط کام میں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو قائم اشاروں سے لیک اجنبی لوگوں سے اس کے رابطے کا اس کو پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہیں لیکن خود کو یقین ہے یہ معاملہ جو ہے بگڑ چکا ہے تو ایسی صورتوں میں جو ہے وہ ہم کا معاملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے توق کے بغیر وہ الزام لگائیں تو خود گھوڑا لگ جائے گا لیکن خود گھوڑا سے بجنے کے لیے وہ اگر اس کو یقین ہے اس جرم پہ اپنے دوشے کے بارے میں تو وہ لعان کا معاملہ کر سکتے ہیں تو وہ ان لا لیکن دیکھنا اور اگر مرد لعان آن کا معاملہ کرے ہاں جی جو توثہ قتل حدود تو وہ شوہر کو جو اسے کوڑے لگنا تھا وہ حد ساکت ہو جائے گا شعر پہ اور وہ لیان کے لیے تائر ہو جائیں جی تو اس نے اب وہ لیان کا طرقہ کیا وہ فرما لیں وہ واہ یعنی لیان کا ترقہ یہ ہے ان میں یہ کہ روج المات کھڑا ہو جائیں این درحاک حاکم اسلامی کے پاس قاضی کے سامنے اللہ روس لاشاعات عام لوگوں کی موجودگی میں روس راج کے معنی میں ہے اشاد جن مراد ویسے گواہ ان کے رو مراد یہاں پر عام لوگوں کے غروع اس میں صرف جو ہے قاضی نہ ہو وہ شخص نہ ہو بیوی وہ نہ ہو بلکہ اللہ رولی اللہ شاعات عام لوگوں کی موجودگی میں ہاں عام سروں کی موجودگی میں مراد دینے عام لوگ کے سر سے مراد وضت ہو اور عام لوگوں کے حاکم میں مرد کھڑا ہو جائے وزعج ہو اور اس کی بیوی بھی حاضرت سامنے حاضر ہو اور مواضحۃ اللہ مرد کے روبرو ہو بیوی بھی وال ود اور اگر اس بیوی سے اولاد ہے اس والد اس شعر نے اس لڑکے کو اگر نفی پھینکے پر نہ ہونے کا اس مرد نے تو اس میں وہ وال ولد اور وہ لڑکا بھی ہیج اس ود کے گود میں ہو ان کا نلو اگر اس کا وہ اولاد ہے وہ بیٹا ہے کوئی اولاد ہے جس کے بارے میں شوہر شکر کر رہے ہیں وہ اولاد جو خاتون بھی خاتون گود میں رکھیں پھر جو ہے وہ خاتون وہ اگر اولاد نہیں ہے تو وہ خاتون وہاں بیٹھیں مجلس میں بیٹھے ہیں، عدالت کی روبرو امام کی روبرو شوہر بھی وہاں ہیں اور لوگ بھی وہاں پر ہو اور پھر وہ یعق العمارت کہیں لیان کا ترقہ یہ اشد اللہ وہ کہیں اشد اس چار دفعہ کہنے اشد من اللہ, اللہ کو گواہ قرار دیتا ہوں میں اللہ اشد میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا یعنی میں اللہ کو گواہ قرار دے کے اقرار کرتا ہوں کہتا ہوں و اشد یا کہیں او یا اشد باللہ العظیم اللہ تعالیٰ جو کہ عظمت والی ذات ہے اس کو میں گواہ قرار دے کے کہتا ہوں یہاں شج فرماتیں لابود لازم من لفظ شہادت اشد کا ہونا اشد باللہ کو ہونا سے باللہ نے اشد باللہ کو ہونا ضروری ہے یہ اس میں تاخیر کے لیے مالیمین قسم ساتھ یعنی باللہ قسم کے با قسم ہونے میں باللہ کے ساتھ ساتھ اشد کا بھی ہونا ضروری ہے راب الفظ ش اشد گ نہ مالیہمین سے مراد قسم ب اللہ قسم کے لس ب قسم بولتے ہیں ہاں جی بلا کے معنی میں قسم کھاتا ہوں میں اللہ کو اس کے معنی یہ بن جائے گا اشد بلِّ میں اللہ کو گواہ قرار دے کے قسم کھاتا ہوں یہ مراد پھر معنی یہ بن جائے گا میں اللہ کے عظیم کی قسم کھاتا ہوں یا لکھے گواہ تجمہ بھی ہے میں اللہ کو گواہ قرار دے کر قسم کھاتا ہوں یہ معنی ہے لابز ملا شاد مالمن قسم بلّ اور یہ قسم کھانے کے بعد اشد یا اشد باللہ العظیم ان اللہ سادن آگے ہے بے شک میں ضرور سچ بونے والا ہوں فی ماں رمعت اس بعد میں جو میں نے نسبت دی ہے خاتون جو مکی اورات محاطب اورات کو بولا جاتے رمی تو کی تیری طرف بھی جس چیز کا میں نے نسبت دیا وہ کیا من زناز اخلاق حیاس کام کا جو میں نے تیری طرف نسبت دی ہے اس میں, میں اللہ کو گواہ قرار دے کے کہتا ہوں میں ضرور سچا ہوں اس سے ونف کی حاضہ اور اس تمہارے جو گود میں جو بیٹا ہے اس کو بھی میرا بیٹا نہ ہونے میں کہ جو میں نے بات کی ہے اس میں بھی میں سچا ہوں نہ فلاد کی حاضہ یہ جو بیٹا تمہارے کلوت میں وہ بھی میرا نہیں ہے اس نسبت میں بھی اس بات میں بھی میں سچا ہوں تو یہی جملہ جو ہے اشد باللہ یا اشد باللہ العظیم انَ السادقنف رام تح منا ذنا ونف ولد حاضہ یہ پورا عبارت ہے اس کا لحن کا یہی عبارت مرد نے چار دفعہ بولنا ہے ہاں جی وہ پھر یہی فرمات و یقرحاقر تقرار کریں اسی عبارت کو اربع مرد نے دفعہ پھر وہ یقول اور پھر کہیں پھر خامص پانچویں مرتبہ مرد مرتب مرتب کا ہے لانۃ اللہ علیہ اللہ کے لانے تو مجھ پر ان کن دن اگر میں نے جھوٹ بولا ہوں اگر میں جھوٹ بولنے والا معاشہ ہوں یہاں پر بھی قسم کھا کے بولنا ہے ارشد بلّہ یا اشد باللہ العظیم یہ قسم کھانے کے بعد لانتُ اللہ علی اللہ کے لانت ہو مجھ پر ان گند من القازم اگر میں جوٹھا ہوں فی ما ان باتوں میں رمی تو کبھی جس کی میں نے تیرتا دی ہے مین ذنا حیاس کام کا ورنہ فی الولا جہاز اور اس بیٹے کا اولاد کا میرا نہ ہونے کا جو میں نے بات کی ہے اس میں میں اگر جوٹھا ہوں تو اللہ کے مجھ پر لانت ہو یہ مرد جو ہے اس طرح یہ پانچ دفعہ ہو گیا پانچ دفعہ جب مرد نے اس طرح کی قسم کھایا حاکم کے روبرو اور لیان کیا تو ہل مر آ تو اب آگے خاتون کے بارے آتے خاتون مرد نے ایسا لیان کیا تو پھر خاتون اقرار کرے ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس خاتون پر شریر سزا ہو جائے گا اور اس پر چونکہ اگر اولاد بیچ میں ہیں اولاد کے سلسلے میں یہ الزام ہوئے تو اس کو سانسر کیا جائے وہ رد مارا جائے گا پھر پتھر مار مار کے وہ مر جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے ویسے الزام ہے تو اس کو سو مارا جائے گا پھل مرت تو پھر عورت ان اقرت اگر وہ اقرار کریں بیقول مرت کے اس الزام پہ وہ جب و پھر تو آور رجم کرنا واجب ہے اگر اس پہ اولاد کا مسئلہ ہے اولاد کو شوہر نے نہ ہے اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر سو کڑا اس کو مارے گا ہاتھوں کو جو ہے سو کوڑا مارے گا وہ لا انت اور اگر وہ ہاتھن خود پہ لیان کرے اپنے دفاع میں اور وہ یہ پھر یوں کہے وہ بھی اسی طرح کی قسم کہیں گے تقول اور پھر یوں کہے گی خاتون اشہد بلال عظیم میں اللہ کو گواہ قرار دے کر القسم کھاتا ہوں باللہ العظیم عظمت والے اللہ کو گواہ قرار دے کر قسم کھاتے ہوں یوں کہیں عظیم کے لفظ او اشد باللہ میں می قسم میں اللہ کو گواہ قرار دے کر قسم کھاتے ہوں یہ الفاظ کہیں عظیم کے لفظ نہ کہیں اور ذال کا یہ جیسے اور قسمی الفاظ بولیں بولنے کے بعد کہیں ان بے شک یہ مرد اللہ من القاظم ضرور جھوٹے لوگوں میں سے ہیں پھر ماں بھی جس چیز کو اس نے میری طرف نسبت دی ہے رامایر میں نسبت دینا الزام لگانا نسبت دی ہے بیہی میں جس چیز کا میرے ساتھ وہ کیا ہے میں نزینا حیاسوس کام کی جوش نے میرے ساتھ نسبت دی ہیں ونفی ہی دی ہاضا اور اس بیٹے کو آج اپنا نہ ہونے کا جوش نے نسبت دیا ہے میرے اس بیٹے کو نفی کیا ولاد حاضہ میرے اس بیٹے کو اپنا نہ ہونے کا جوش الزام لگایا اس میں یہ مرد جھوٹھا ہے تو یہ بارت جو ہے اشد بلّہ یاشد بلّیم انََََََََََََََََََََ المن الكاظوين بھى مارامان في منظين ونفى لہٰذا یہ جملہ مرت ارب مارات ان چار دفعہ كريں پھر وہ تعقل پھر بولے پھر مرتبہ پر پھر اسے طرح جو ارشد کہہ کر کہیں غضب اللہ علی اللہ کا غضب میرے اوپر ہو ان کا نے من یقین اگر یہ مرسا چاہ ہو پھر مہارا نے اس چیز میں جو اس نے میرے اوپر الزام لگایا بھی جس چیز کا وہ کیا میں نے خیاس اس کام کا ورنہ فی و اللہ میرے اس بیٹے کا اپنے نہ ہونے کا جو اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے اس میں اگر یہ میرا اچھا سچ ہے تو اللہ کا مجھ پر ہو ہو خاتون نے بھی پانچ دفعہ اس طرح اگر اپنی صفائی میں لیان کیا تو کیا ہوگا سقط الرجم رجم ساسار یا سوکڑی جو ماننا تو وہ سزا ساخت ہو جائے انہیں اس خاتون سے اب آگے جو ہے تو اس طرح یہ دونوں کے درمیان لیان کا معاملہ ہو جائے گا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگا اس کو سزا نہیں ہوگا آگے پھر حکم کیا بتا رہے ہیں آگے فرماتے ہیں وہ یہ صحیح حاکم اسلامی کے لیے انضم الحاکم حاکم اس الان کے معاملے کو ان کے نظر میں عظمت ہاں جی اس کو بہت بڑا کام دکھائیں یعنی ان کی عظمت یعنی کی علیان کریں گے تو قیامت میں جو ہے ڈبل گنا ہوگا یعنی ایک تو جو الزام لگایا پھر قسم بکھایا ہاں جی لہٰذا ایزم الس کی عظمت کے بارے میں انہیں بتائیں یا تو عظمہ ان دونوں کو اس لیے عان کے عظمت کے بارے میں بتائیں حاکم قبل لحان اللہ کے معاملے کو انجام دینے سے پہلے وہ یو اور ان دونوں کو ڈرائیں اس کے میں آنے والے دنیا میں آنے والے عذاب سے فنلم لم یاندم لیکن اگر وہ دونوں شر نادم نہ ہو جائیں پشمان نہ ہو جائیں اپنے اس عمل سے وکانہ مشرین اور دونوں مشر ہو اصرار کرتے ہیں ضد کرتے ہیں اللہ عان پہ نہیں وہی ہر ایک اپنی صفائی ہی چاہتے ہیں علی عان پہ لاج ضد کرتے ہیں انہیں ہم لیان کریں گے تو پھر کیا کریں گے فل حاکی تو حاکم میں اسلامی یلقینما ان دونوں کو تلقین کر دیں گے بتائیں گے الفاظ الحان الحان کے الفاظ جو جواب ذکر ہو چکا ہیں اور وہ کا نہیں زبان میں جیسے اوپر ذکر ہو گیا انہی الفاظ میں بتائیں گے اور آجمین یا کسی بھی آجمی زبان میں غیر عربی زبانوں کو آجمی بولتا ہے اور ترکین یا ترکی زبان میں وہ بھی آجمی ہیں اور فالوین یرا میں بولی جانے والی ایک مصحف فارسی زبان ہے اور فارسی خریہ فالوی زبان میں کما یعنی کو جنانتی مناسب ہو بہ حال میں ان دونوں میں بیوی کے حالات کے مطابق و میں ان دونوں کی زبان کی مناسبت سے جو زبان مقصد ان دونوں کو صحیح طریقے سے آتا ہے اسی زبان میں حاکم لیان کے الفاظ انہیں تلقین کر دیں گے انہیں بتائیں گے اب آگے شاس فرماتے ہیں ایک تو حاکم جب وہ دونوں مشرت تو لیان کے الفاظ ان کو صحیح طریقے سے ان کی زبان سے جاری کریں گے ویم بگ باقی شہر فرماتے اور چاہیے حاکم کو آقہ لیان یہ لیان کا معاملہ واقع ہو جائے پھر بے قائل متبرک جگہوں میں ہو جائے متبرک مقامات پہ ہو جائے جیسے کہ المسدِ جامعہ جیسے جامع مسجد اور مشد الیا کسی متبرک کسی بابرکت آستانوں پہ مشد متبرکی متبرک, متبرک جگہوں پہ جیسے کماشاد الامبیا جیسے امبیا علیہ السلام کے آستانوں پہ وال وََ السلام کے آستانوں پہ ایسا کیوں کر لی یو اصراف ہی قلوب اما تاکہ ڈالیں ان دونوں کے دلوں میں اثر ڈالیں کس چیز کا حی وطن روف کا اور وہ خاشن اور خوف کا ان کے دلوں میں روف اور ڈر ڈالیں خوف اور روف اور خشیت ڈالیں خوف ڈالیں ہاں جی ان دونوں کو ان کے دلوں, دلوں میں ڈر پیدا کریں کہ ابھی جو ہے جوٹھا قسم نہ کھائیں جھوٹھا الزام کو ثابت کرنے کے لیے لیان نہ کریں اس لیے جو ایسے متباری جگہوں پر جہاں دعائیں فوری طور پر بد دعا ہو دعا ہو قابول ہوتے ادھر کریں ادھر لے جائیں گے تو ڈر جاتے جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا قرآن کی قسم اٹھانے کے ہو جاتے ہیں لیکن بولیں فلاں مسجد میں چلو جہاں جلدی اثر دیتا ہے یا فلاں آستانے پہ چلو جہاں جلدی اثر دکھاتا ہے وہاں جانے سے ڈر جاتا ہے جس کے پاس جھوٹ ہو نا وہ ڈر جاتے نہیں جاتے اس لیے شاثر فرماتے جگہوں پر لے جائیں جہاں عام طور پر دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں بند دعا ہو نیک دعا ہو تو تاکہ ان دونوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے اور ولیحان کا معاملہ نہ کریں اور یم اور ان دونوں کو روکیں منلس کی بھی جھوٹ سے و اور دوسرے پر لگانے والے بہتان اور الزام سے کیونکہ قسم کے کی خانے سے میں تو دوسرے کے اوپر الزام ثابت ہو جاتی ہے اس لیے اسے روکیں تو اس لیے مقدس جگہوں پر لے جائیں جیسے ہمارے آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جو ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو جو ہے جیسے خدا کی قسم کھائیں تو اتنا نہیں ڈرتا ہے قرآن کی قسم جتنا نہیں رہتا عباس کا قسم کھلائیں تو بہت زیادہ ڈرتا ہے ہاں جیسے کہ تو یہ بہت سے لوگ اس طرح ہے تو لہٰذا جس چیز سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں اسی جگہ پر لے جائیں ہاں جی اسی جگہ پر لے جائیں ان آستھانوں پہ ان مساجد پہ ان مقامات پہ تاکہ لوگ ڈر کے مارے جو ہیں پھر لیان کا معاملہ کرنے سے بعض آ جائیں سب ہم فائن لم لیکن اگر یہ دونوں پلٹ نہ آ جائیں تو دونوں دونوں اپنے موقع پر ڈٹے رہے بھئی ہم نے لیان کرنا ہی کرنا ہے تو پھر والا آنا پھر اور پھر نجدن کیا ہوا دونوں نے لیان کر دیا جیسے اوپر بتایا پانچ پانچ دفعہ ایک دوسرے پر جو ہے لانت بھیجا اور اپنے صفائی پیش کیا قسم کھایا کما زگر جیسے اوپر ذکر ہو گیا اسی طرح لیان کر دیا تو پھر لیان ہونے کے بعد مرد نے بھی عورت پر پانچ دفعہ لانجے عورت نے پانچ جب قسم خیا عورت کے خلاف عورت نے بھی پانچ جب قسم خیا مرد کے خلاف تو حاکم پھر کیا کریں گے لیان ہونے کے بعد اب یہ مر و خاتون اس مرد پر حرام ہے اور یہ مرد بھی اس خاتون پر حرام ہو جاتے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لے تو فر حاکم و کرے حاکم بین ان دونوں کے درمیان اب یہ عورت اور یہ مرد اب زندگی نہیں گزار سکتے ہیں لانہ کیونکہ یہ خاتون اب ہر مطالعے اس مرد پر حرام ہو جاتے ہے معبدن ہمیشہ ہمیشہ اکھیلے اب یہ خاتون اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ اکیلے حرام ہے اور یہ مرد بھی اس خاتون ہمیشہ ہمیشہ اکیلے حرام ہے تو حاکم اسلامی ان کا آپس میں جدا کریں گے ہاں جو بھی معاشرے میں حقوق ہے وہ دینا مسئلہ سمجھیں گے تو دے دیں گے ورنہ ان کو جدا کریں گے اور ہمیشہ کے لیے دونوں آزنوی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں کہ ہمیں جو ہے تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو ایسے غلط کاموں سے اور بہائی کے کاموں سے ہمارے ایمان کے اللہ حفاظت کرے ہمارے اولادوں کے ایمان کی حفاظت کرے اور تمام عثمانوں کے ایمان کی حفاظت کرے اور جھوٹا الزام بہتان پر لگانے سے اللہ ہم سب کو اپنی حضبان رکھے آمین عرب اللہ